شوقا کے مشہور کے کتاب دا، ہدایا جو مختصر کو پروی آپ نے کہہ پڑھ لکھے اس کی مدد کو سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کی گئی تشریف کی گئی اور عالمی کے اخبار کو ماں لڑائی کی سے جمع کیا گیا اور پھر اس کتاب کا نام رکھا گیا آپ نے کتابوں پڑھا کو پڑھ لیا ہے اب ہم دوسری چیز کا آغاز کر رہی ہیں تو دوسری چیز کتابی نکاح سے شروع ہو رہی ہے نکاح تو کتابی نکاح کتاب کی احکام نکاح یعنی یہ کتاب احسانی نکاح کے دھیان میں ہے <coughs> کے اندر ایک بات یاد رکھنی تھی فائدہ ہدایا ہے کہ پہلی جلد میں کتاب و کہاد پھر شراب پھر زبات پھر حج اور دیگر عبادات کے ذکر کیا میں پڑا ہے اور اس جلد میں وہ معاملات کو شروع فرما رہے ہیں یعنی بات معاملات کی نکال ایک ایسی چیز ہے جو معاملہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے معاملات کا بیان ہوگا تو پہلے عبادت کو ذکر کرتی ہوں اور عبادت کے ساتھ معاملات کا ہونا ضروری ہے اور قرآن مزید کے احادیث میں اس چیز کا ذکر ہوتا ہے یا اور جہاں احسامات کا ذکر ہے اجادات کا ذکر ہے اسی طرح دونوں پر معاملات کا ذکر بھی ہے سامنے معاشرے میں رہنا ہے تو معاملات کس طرح اپنے پورے کرنے چاہیے اس کا بھی ہے اس لیے چاہے وہی لایا چاہے ماہوں کا یہ عبادات کے بعد معاملات کو شروع کرنا چاہیے اور وکاس کے اندر معاملہ کے ساتھ ساتھ عبادت کا معنی بھی موجود ہے اس لیے پہلے عبادت کو بھی کر دیا اگا کے معاملہ شروع کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہے نکاح میں ایک آف ہے معاملہ ہے انسان کے معاملے اور دوسرے یہ عبادت ہے امیر طرح علی السلام کی اہم سنت میں یاد رکھیے گا سنت ہے تمام انبیاء میں سنت ہے اور دہس شریف میں ایک روایت ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب آگ ہوں رحم سدے جب انسان شادی کر ہے نگاہ کا دیتا ہے تو اس کے بھی اپنا پورا کر چکا ہوتا ہے اس کے بھی اس نے گیا حاصل کر لیا اور اپنے باقی ریست کے لیے اللہ سے گئے جی ہاں اور ویسے بھی جو چیز تمام انبیاء اکرام علیہ سلاف علیہ السلام کی سننا ہو وہ خاص طور پہ اہم ہوا کرتی ہے انسان اس معاشرے میں اس ماضیت کے معاشرے میں جب یاد سے بچنے کے لیے ضروری ہے جب انسان کی عمر پوری ہو جائے تو پھر تھوڑا بنے گا یہاں میں کتاب نکاس شروع کر رہے ہیں یاد رکھیے گا اس میں بھی سب سے پہلے نکاح کا ماننا نہیں آنا چاہیے نکاح کا ضروری مانا چاہے اور نکاح کا اطلاع بھی مانا چاہے گار رکھیے گا کہ نگاہ کے لوگ بھی مانے ہیں افغان اور جمع کرنا کیونکہ اس میں انسان آپس میں ملتے ہیں تو اس لیے اس کا لوگی بھی مانا ہے اور شری مانا یہ ہے کیونکہ رپاس پہ پوچھتے ہیں کہ نگاہ کا شری مانا تحریر کیجیے اس میں آپ یاد رکھیے گا نگاہ کا لوگ مانا اس کا مطلب ہوتا ہے ہرانا جمع کرنا اور شری اور اطلاق مانا ہے آتنی. یعنی ندان ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعے ذریعے سے اس کی نزید پشی آپ کے مختلف دیکھ لیجیے گا وہ آپ دن رسید مل کر بوٹ آتی ہیں نا ایسا عقد ہے ایک ایسا بندھن ہے کہ جس کے ذریعے سے بربر ایک دوسرے کے لیے ہلاک ہو جاتے ہوئے شریف کا اطلاعی تعریف ہے پھر اس میں ایک چیز یہ خیال رکھیے گا کہ کے بعد سے تو آہان علم وکاس کی تین قسم سے بھی کرتی ہے شہری اعتبار سے تین قسمیں ہیں نمبر ایک سیمت نمبر دو واضح نمبر تین مختلف حدارات کے اعتبار سے مختلف ہیں کہ اگر انسان وہ ابھی بیوی کے نام و رستا پر پانی ہو اس کو رہائش دے سکتا ہو چلا دا سکتا ہو اور تبھی توڑ پر ویکٹ ہو تو ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا سنت ہے نکاح کرنا سنت ہے مقابلہ ہے یہ پہلی سہولت ہے کہ اس صورت میں نکاح کرنا سنت معاید انسان عورت کو کھلا دلا بھی سکے تو اس کی کا انتظام ہے اور تندرست بھی ہو تو پھر نکاح کرنا اس کے لیے اسی طرح مرض اور دونوں کا حکم نہیں ہے تو پھر نکاح کرنا سنت اور دوسری صورت ہے نگاہ بازی کب ہوتا ہے جب انسان جو ضلع لے جانتی ہے رہائش کر دے پارے کو کھیلانے پیانی کرنے پا رہے ہو اور بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا بازو ہو جاتا ہے یا باجب ہو جاتا ہے اگر روی کرے گا تو پھر گناگار ہوگا باجی کا مطلب یہ ہوتا ہے بازی کو چھوڑنا یہ گنا ہے گناہ تیسری صورت ہے مقروب ہے یعنی انسان جب ان چیزوں پر پادل ہی نہیں ہے نہ جانے پر پادل ہے نہ رہائش پر پادل ہے نہ وہ تندرست ہے صحت مند ہے اس صورت میں اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو یاد آر کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کے لیے نکاح کرنا مقروب ہے ایسی حالت میں نکاح نہ کرنا ہی بہتر ہے تو یہ اس لیے جان فرمائی اور پہانے سورت کی مدد مواقع جس میں تین سوتے ہیں رہائشی ہوا بھی کر کے تندرست بھی ہو تو سننے سے خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر واضح اور ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو پھر نکاح کرنا مقروض ہے دیکھیے کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہدایات کا آغاز تھوڑا پہلے سے کر چکے ہیں سننے کا تعارف بھی آپ کے دل میں کچھ ہوگا تو ہم بغیر کسی تعارف کے شروع کر دیں کتاب امریکہ تجربہ ہدا ذریعے دو ایسے لفظوں سے مناسب ہو جاتا ہے جنہیں ماضی کے سربے سے جان کیا جائے ختم کر رہا ہوں توجہ سنیے گا کہ نگاہ ایجاد و قبول کے ذریعے دو ایسے لفظوں سے مناسب ہو جاتا ہے جنہیں ماضی کے شعبے سے جان کیا جائے یا کیا جائے کیونکہ اگر یہ ماضی کا سیلا اس کو خبر دینے کے لیے وضاح کیا گیا ہے لیکن حاجد کو دور کرنے کے پیش نظر اسے شرح اعتبار سے ان شاء کے معنی کے لیے متعر کر لیا گیا مستقبل اور دو ایسے نقصوں سے بھی لکھا مناسب ہو جاتا ہے جن میں سے ایک کو ماضی کے سیزے کے ساتھ اور دوسرے کو مستقبل کے سیدے سے بیان کیا جائے کارن گزر جیسے کہیں مطلب ہوتا ہے نکاح کر لے پھر اور اس لیے کہ یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے اور ایک ہی آدمی نکال کی है تین یعنی اجازوں کو کا مطلب بن سکتا ہے جیسا کہ ہم اس کو तो تو یہ جو بات ہو سکتی ہے جو بھی ہم نے بڑی اور آپ نے بات کرائی ہے اس کے ہم نے ایک مطلب ذکر کر دیا ہے منفی مطلب شریات مطلب جو ہوتا ہے انجاروں قبول کے ذریعے سے ہوتا ہے یہ ایجاد اور قبول کیا ہوتے ہیں سب سے پہلی بات ہمیں اس کی تشریح میں جانا ہوگا کہ اجاب کیا ہے اور قبول کیا ہے تو خوب یاد رکھے گا کہ آپ بینک میں سے جو انسان عادت کر رہی ہیں اپنا مال کر رہی ہیں کوئی بند جو دوڑ رہے ہیں ان دونوں میں سے جو پہلا کا کام کرتا ہے پہلی بات کرتا ہے اس کو اجاب ہے اور ان دونوں میں سے جو بعد میں کرتا ہے بادمی کی چیز کو قبول کرتا ہے ایکسیکٹ کرتا ہے اس کو قبول کہا جاتا ہے یعنی دوسرے کی جانب سے نکلنے والی بات اس کو قبول کہا جاتا ہے تو پہلے نے جو بات کی اس کو ایچا اور دوسری وقت سے جو بات تھی اس کو قبول تو اسے کہتے ہیں ایچا اور قبول یہ ان شاء اللہ ہوگی تو نکاح اور قبول ان دور کے ذریعے سے نکاح مناسب ہو جاتا ہے اجازت یہ ہے کہ اگر مرد اور شری گراہوں کی موجودگی میں سیر ماد کے ساتھ ایجاد و قبول کرتے ہی ہیں تو ان کا نکاح درست اور مناسب ہو جائے گا مطلب مور ایجاد کرتے ہوئے پہلے کیوں کہ کہ کو کی؟ میں نے کسی کام کیا اگر, اگر اور کسی تک اپنا قبول کر دے سے کا اتنا بھی الفاظ کر دے تو یاد رکھیے گا ماضی کے سیدھے استعمال کیے ہیں ماضی کے سیدھے کے استعمال سے دونوں کا رشا مناسب ہو جائے گا جی ہاں اور ان میں اگلی شرح اس دوائی قائم کرنا چاہے بار بار سفر جو یہاں سے ایک بات کر رہے ہیں کہ مدان جہنشا کی میں جیسی ہے عرشا ان کرتے ہیں کہ کسی غیر سازت چیز کو ثابت کرنا اس بات مالی گئے جو چیز پہلے سے ثابت نہیں ہے اس کو ایک عقص کے ذریعے سے رقص کے ذریعے سے ثابت کر دینا اس کو انشاء کہا جاتا ہے اور نکال کے پہلے ایک تعلقات نہیں ہوتے معاملات نہیں ہوتے ایک غیر ثابت چیز کو ثابت کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد معاملات ہوتے ہیں تو نکال ہیں یہ ہے یہ عشاء قبیلے سے ہے جب یہ انشاء عشار قبیلے سے ہے تو اس کے لیے جو اگاروں کو کل کے سیتے بولے جاتے ہیں دبدو یا دب تو یہی دبد ماضی کا سیگا ہے اس کو بھی انشاء کے لیے ہونا چاہیے تھا حالانکہ ماضی کا سیوا تو خبر دینے کے لیے اخبار کے لیے ہوتا ہے کسی کو خبر دینے کے لیے میں نے یہ کام کر دیا یہ تو خبر بھی مانا جاتا ہے نیکان جب انشا کے قبیل سے ہے تو اس کے لیے سیوا بھی انشاء کو ہونا چاہیے تھا ایسا کیوں کیا کہ ایک چیز انشاء کی سے ہے اور جب اس کا ایجاد قبول کر رہی ہے تو اس کے لیے سیوا مانگتا ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہ انچی باتوں سے دے رہی ہے یہ انسی جب جیسے عبادت میں ہم نے کہا کہ دو لفظوں کے ساتھ کو دو لفظوں کے ذریعے قبول ہوتا ہے اس کے ذریعے سیوا مافظ ہوتا ہے یعنی سب تو کہیں یا جب کہیے عورت کہیے ماضی کے سیکھا تو کہتے ہیں کہ ماضی کا سیدھا اگرچہ اخبار کے لیے یعنی خبر دینے کے لیے بدلا کیا گیا کہ میں بڑھ چکا نے اسے بکا کرنے کا یہ خبر دینے کے لیے بدلا کیا گیا لیکن اس کو شریعت اعتبار سے ہاجن کو دور کرنے کے لیے شریعت میں کوئی بھی ایسا صیغہ ہے ہی نہیں جوشا کے لیے وزا کیا گیا ہو جو نکالا کو یہ خاص سے وزا کیا گیا ہو جب خاص طور سے ایسا کوئی سیڑھا نہیں ہے تو ہم نے ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ماضی کے سیگے کو ہم نے نکاح کے لیے لے لیا کو گھنٹ کے لیے لے لیا تاکہ اسے ہماری ضرورت پوری ہوگی صرف یہی گرتا ہے اور اس میں کوئی نہیں ہے بہت سن لیجیے اچھی طریقے سے کہ یہاں سے ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے عشکار بھی ہو سکتا ہے سوال کہ آپ اِبارت بلانے کا مقصد کیا ہے یاد رکھیے گا کہ انگان جو ہے انگام کی طبیعت میں سے بات کی ملائم ضرور سابطن کی ایسی چیز کو ثابت کرنا تو پہلے جو پہلے سے ثابت نہیں ہے یعنی غیر شدہ چیز کو ثابت کرنے کا نام انشاء ہوتا ہے اور نگاہ کے اندر انشاء والا مانا پایا جا رہا ہے کہ پہلے ایک چیز نہیں تھی جانو اردو کے ذریعے سے ایک چیز پیدا ہو گئی تو غیر قابق شدہ چیز کو ثابت کر دیا یہ تو نگاہ ہو گیا اس کا نام انشاء ہوتا ہے تو جب انشاء ہو گیا اب انشاء کے لیے تو انشاء کا اللہ ٹگا کیوں استعمال نہیں کیا گیا جی آپ ای نے ای ایک انشاء دو نکاح کو ثابت کرنے کے لیے ماضی کے دو دوستیوں کا سہارا لیا ہے اس کا سہارا لیا آپ نے ان شاء اللہ استعمال کو نہیں کیا تو اس کا جواب دے رہی ہے اس عبادت سے نکاح جیسے کہ اگر کوئی جسمانی کا سیاح ہے اس کو یہ خبر کے لیے ہی مدد کیا گیا ہے لیکن اس کو بنا لیا گیا انشاء کے لیے شریف اعتبار سے حادث کو دور کرنے کے لیے کی ضرورت تھی اس بات کی شہری وہاں نکاح کے لیے انشاء اللہ کا ہے نہیں ہمارے پاس اس لیے ہمیں اسی سے ہم نے کام کرا رہے ہیں جی آگے وہاں عبارت ہے جس کے اندر یہ فکر ہے کہ جس طرح نظام ماضی کے دو سیوں کے ساتھ مناق ہوتا ہے اسی طرح اگر وہ دو لفظ میں سے ایک ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو ایک سیدھا ماضی کا ہو ایک سیدھا مستقبل کا ہو تب بھی نکال مناقد ہو جائے گا تبدیل کا ہو جائے گا جی جیسے اس کی نثال ملی دل ہے پہلے ہدایہ میں لبور تبدیلی جہاں مرد کہہ رہا ہے کہ, دی جی دی جی دی جی دی جی کہ میری شادی کرا دیجیے میری شادی کرا دیجیے سرکت اور ادھر بیٹھ دے گا آگے سے عورت کہیں اب جی کہ ہاں میں نے تیری شادی کرائی اور زدگی جی بات ہے عورت کہاں جا رہا ہے تو یہ ہے عمر کا چیمہ. جی میری شادی کرا دیں کا سیوا ہے اور جب بڑھ تو یہ ماضی کا سیوا ہے تو شاید یہی سلجھایا کہ جس طرح میگا ماضی کے دو سیو سے مناسب ہو جاتا ہے کسی طرح نگاہ اگر ایک سیوا ماضی کا ہو اور ایک مستقبل کا ہو مستقبل کا یعنی سب جی اور ماضی امر مظاہرے سے بنتا ہے اور مظاہرے میں ہار اور استقبال دونوں پائی جاتے ہیں اسی وجہ سے یہاں استقبالی کا آ گیا مستقبل تو غبر ٹو یہ معافی تو لہٰذا اگر کسی نے بولے مافی کسی کا بولا اور مستقبل کا بولا سب کا ہو جائے گا لِأَنَّ ها بل نکاح بل اللہ میں اللہ ش نکاح کا وکیل بنانا ہے اور نکاح کے اندر ایک ہی آج بھی دونوں طرف کا متبدل بن سکتا ہے اس کو ہم آگے بیان کریں گے لیکن آپ اس کو سمجھ لیجیے تو نکاح سے آتی ہے نکاح کا وکیل بنانا اب جیسے نکاح کے طور پہ نے ایک ورڈ سے کہا کہ آپ پریشانی کرا دیجیے تو اور بجائے کہ دوسری اور کہہ دے کہ خود ہی یعنی کہ ہاں میں پریشانی کر دی یعنی وہ اپنے آپ کو بڑھا तो ہے تو یہاں خود ہی ایک وکیل بھی بن رہی تھی اپنی طرف سے اور خود اکیل بھی بن رہی تھی اپنی طرف سے تو نکام کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آدمی طرف سے کسی کا وکیل بھی طرف اور اپنی طرف سے بھی حامل ایسا چل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نکان میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اصل انسان کی طرف لوٹتے ہیں کسی وکیل کی طرف نہیں لوٹتے اگر وکیل بنانے سے شادی کروائی ہے تو شادی تو اس دوسرے انسان سے ہوگی جس نے وکیل بنایا ہے وکیل کی شادی تو نہیں تو اس لیے اس نکان کے معاملے میں ایک ہی انسان دونوں طرف کا متوازی بن سکتا ہے اور اس کی طرف سے نقل بھی بن سکتا ہے اپنی طرف سے اثر بن کے شادی کر دے سکتا ہے جی ہاں کوئی بات ان اللہ بات نہیں آگے نہیں اور تو یہ کہا کہ اعلیٰ تھی خود ان شاء میں یہ آپ نے آدھی جاتی کی کتابیں دیو میں بتائیں گے آپ کو ہدایت ساری کے اندر یہ نکاح کے اندر تو ایک ہی آدمی دونوں طرف کا بالی بن سکتا ہے لیکن اگر یہی معاملہ ہے وہ شیرا کا ہو صحیح ووخت کا ہو تو اس وقت دن ایک انسان بولوں برق کا بالی نہیں کر سکتا چاہیے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آنے والی اس کو دھیان دیں گے انہیں اور یہ عبادت دیکھیے جو برساتی کی بندی بہت سن کی بچوں کا پاس الحمد محبہ لا ينعاقب اللہ بذب نفس مکاحر والتدجیج لأن التمذیق ليس حقیقت تلسیق و لا مجاة عنه لأن التدجیج تلسیق و الکاہ للقوم ولا ضمن و لا دباغ ریل المالک والمبلوک اصلا ولنا ان التمذیق سبق لذب البطع في محلها لرافتہ للتغطبت و هو کابل بالمکاح والسببی تلسیق المجاة لیجیے تاکہ اگلی بار سرخ آپ کو نہیں ہو اس کی تشریح اشارہ کر دیں گے <coughs> <coughs> <tohan> نکاح وہ کسی طرح نکاح جو ہوتا ہے وہ صرف نقصان نکاح سے بھی مناسب ہو جاتا ہے وہ مناسب ہو جاتا ہے ہیبا کے دستکر کے دستک سے بھی اور سدا کے دخت سے بھی مناسب ہو جاتا ہے یعنی کہ پانچ احتال کیے گئی ہیں نگاہ تجویز لبا تبلیغات اگر ان الفاظ کو بول کر کے نکاح برا دیا جائے بھی نکاح مناسب ہو جائے گا اللہ اللہ ملکتی نکاح نہ تجدید امام شاہی یہاں پہ اناج سے اختلاف کر رہی ہی ہیں فرماتے ہیں کہ نکاح صرف اور صرف نفظ نکاح اور نفظ تصویر تجویز ان دونوں سے مناسب ہوگا اس کے علاوہ کسی اور سے مناسب نہیں ہوگا امام شاط اللہ یہ جا رہے ہیں تبدیلی کیونکہ تبدیل میں حقیقت ہے اور نہ ہی تنبیق تنبیق اس سے مزاج ہے یہ ان تجدید جیسے تلفی اس لیے کہ تصدیق تلفیق کے لیے اور نکاح کم کے لیے ملانے کے لیے ہے بڑا لمبا برتن بڑے رنمائی کے قصل اور مغلوں کے مادہ نہ تو کم ہوتا ہے نہ تو نرانہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس سب الحافی یہاں سے احنا کی ذریعے ہماری ذریعہ یہ ہے سبب ہے اور سرف المجا اور مل کے مطالعہ نگار سے سبب ہی ثابت ہے اور سبزیت مجاق کا رابطہ ہے اس کی تشریح ان شاء اللہ کل کریں گے اس میں یہ چند مقصد ہیں یاد رکھے گا اتنے لڑائی کی بات تو پڑا ہے مقصد بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ہیں جو آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اس کو مزید تشریف کریں گے جیسے تلفی کا لفظ ہے سل <سؤال> کا رقص ہے لیکن ملتا اس کی تشریح دیکھ لیجیے گا لیکن رقبہ یعنی کسی کی درخت کا مالک ہونا یعنی اس کا مالی ہونا کو تشریح کر دیں گے مسائل شریعت یا تاریخی اس کی عمل کرنے کی تو پھر فرما اور اگر درد کے اندر کوئی کمی کوئی خامی ہو تو ضرور مطلع کیجیے گا کوئی آواز کا مسئلہ ہو یا تشریح کے اعتبار سے یا تقسیم کے اعتبار سے آپ کو کوئی چیز سمجھ میں, میں آئی ہو تو مجھے نظر ضرور کیجیے گا میری اشتراک ضرور کیجیے گا اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشی رکھیں